کیسا عجیب تھا یہ دریائے سندھ اسے جنوب کے میدانوں میں اترنا تھا مگر بھیانک ویرانوں میں اس نے پہلو بدلا اور سرکش بیل کی طرح شمال کی طرف دوڑنے لگا کہیں کہیں کسی پہاڑی نالے میں ہریالی اور بستی نظر آ جاتی اور اس کے بعد پھر وہی ہو کا عالم دیوار کی طرح سر اٹھائے سینا تانے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ اور بالکل ننگے پہاڑ میرے ڈراور نے بتایا کہ ان پہاڑوں کی آڑ میں ان سے بھی کہیں اونچا ننگا پر بتے گلگت اسکلدو روڈ سنگلاخ گھاٹیوں میں دوڑتی رہی اور نیچے دریا چٹانوں پر سر پٹکتا رہا اوپر پہاڑوں سے لڑک کر ہاتھی جیسے پتھر دریا میں گلتے رہے ہوں گے کہیں کہیں یہ پتھر دریا میں پنجے گار کر کھڑے ہو گئے تھے وہاں پانی ذرا ٹھہرتا تھا اونچا ہوتا تھا اور پھر پتھروں کے پہلو سے نکل کر اتنی شدت سے گرتا تھا کہ پہاڑوں کے سینے میں گڑ ہٹ سنائی دیتی تھی بلتستان کے علاقے میں ایسے بڑے بڑے اونچے گول پتھر جا بجا پڑے تھے کہ اندھیرے میں دیکھیں تو گما ہو کہ ہاتھی کھڑے جھوم رہے ہیں ایک جگہ دریا دور چلا گیا سڑک الگ ہو گئی اور سناٹا چھا گیا ذرا میدان سے آیا تو میں نے جیپ رکوائی جیپ کا انجن بند ہونا تھا کہ پورے علاقے پر سناٹا ٹوٹ پڑا اتنی خاموشی کے کانوں میں درد ہونے لگا نہ کسی انسان کی آواز نہ کسی مشین کا شور اور میرے جوتوں تلے کنکر چر چر بولے تو یوں لگا جیسے ساری زمین کچلی جا رہی ہو وہیں پتھروں کے کچھ ڈھیر تھے جن کے اندر صاف تنکوں کے جھنجنے جیسی آواز نکال رہا تھا اور وہ صاف سنائی دے رہی تھی اور اوپر وہاں نچلے پہاڑوں کے پچھواڑے ننگے پربت کی برفانی چوٹی یوں چمک رہی تھی جیسے نیلے شامیانے کے نیچے زمین کے سر پر رکھا ہوا تاج بلتستان کا علاقہ ختم ہونے لگا میں نے آخری بار پلٹ کر دیکھا اور اس ویرانے میں انسان کے ہونے کی ایک نشانی نظر آئی ہاتھی جیسی ایک چٹان پر کسی نے خوش خط لکھا تھا اس علاقے کو پانچواں صوبہ بنایا جائے یہ علاقہ قابل رحم ہے نہ کشمیر میں ہے نہ پاکستان میں ہے نہ ان لوگوں کی کسی اسمبلی میں نمائندگی ہے نہ کسی پارلیمان میں کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک ان کی رسائی نہیں جو کچھ ہے گلگت میں ہے جسے غرض ہو اپنا گھر اپنے بال بچے چھوڑ کر نکلے جان ہتیلی پر رکھ کر گلگت پہنچے اور منصف سے انصاف چاہے بس یہاں سے دریا نے اپنا رخ تبدیل کیا اور جنوب کی طرف بہنے لگا راکاپوشی کی جانب سے آتا ہوا دریائے ہنزہ اور مغرب سے آتا ہوا دریائے گلگت مل کر ایک ہوئے اور سندھ کے آنچل میں سما گئے ہمارا یہ دریا اب ننگا پربت کے دامن میں بہنے لگا اور آسمان کو چھوتے پہاڑوں کی چوٹیوں سے چاندی کی لکیر کی طرح گرتے ہوئے آبشار راہ میں تین تین چار چار جگہ رکھتے اور ٹکراتے نیچے دریا میں اترنے لگے کہ اچانک چلاس آ گیا وہ جو کبھی وسطی ایشیا سے تجارتی قافلے ہندوستان آتے ہوں گے وہ گلگت کے راستے یہیں چلاس پہنچتے ہوں گے اور پھر دررائے بابو سر پار کر کے کاغان ہوتے ہوئے یا تو کشمیر کی طرف یا پنجاب کی جانب نکل جاتے ہوں گے چلاس ایک ایسے میدان میں آباد ہے جسے قدرت نے ایک طرف سے اونچا کر کے دریا کی طرف چکا دیا ہے وہیں پرانے زمانے کا چھوٹا سا ہوائی اڈہ ابھی تک موجود ہے اور وہیں بودھوں اور ہندوؤں کے زمانے کے نقش چٹانوں کی پیشانیوں پر اب تک گندہ ہیں یہ شہر کبھی ویرانوں میں کیسا پسماندہ رہا ہوگا میں پہنچا تو شاہراہ کرا کو وہاں پہنچے بیس سال ہو چکے تھے انقلاب ویسے تو ذہن اور فکر کے راستے آیا کرتے ہیں اس علاقے کا انقلاب سڑک کے راستے آیا اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات چلاس والوں نے مجھ سے کہی کرامت اللہ صاحب چلاس کے پرانے باشندے ہیں پاکستان کے اس شمالی علاقے کو خوب جانتے ہیں اور بدلتے ہوئے وقت کو غور سے دیکھتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ شہر چلاس بدل گیا ہے کیا اب تو بہت بدلا ہے مطلب میرے یہ پینتالیس چھتالیس سال عمر ہے اسی میں بہت زیادہ بدلا ہے پہلے تو یہاں ایک جی روڈ ہوتی تھی سیزنل جب سے پا پاکستان سے پہلے تو جیب روڈ بھی نہیں تھی پاکستان بننے کے بعد یہ کاغان ویلی باوسر ٹاپ سے سیزنل تین مہینے گاڑیاں چلتی تھیں وہ بھی پچاس چورنجہ ماڈل کی تو سکسٹی نائن سے یہاں ایک ایکچ ایک بنا اس وقت کچا روڈ تھا ٹرک ورک آئے تو اس سے پھر یہ دس سال میں مطلب ہم نے بجلی بھی دیکھی پکی سڑکیں بھی ٹریفک بھی ہوٹل بھی بن رہے ہیں ابھی اللہ صاحب کے بڑے بوڑھے بھی اس اسی علاقے کے باشندے تھے انہوں نے پرانی نسل کو بھی دیکھا ہے اور نئی نسل کو بھی میں نے ان سے پوچھا کہ حالات تو خیر بدلتے ہی ہیں ذہن کا کیا حال ہے ذہن بھی بدلا ہے جی پہلے یہ جو وجودہ تعلیم ہے اس کو پڑھنا یہ گناہ سمجھتے تھے علما لوگ کہتے تھے یہ پڑھ کر انگریزی پڑھ کر خراب ہوتے ہیں تو اب لوگ اس چیز کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں کالج بھی بنا ہے یہاں اجلاس میں انٹر کالج کھلنا بڑی بات ہے مگر حیرت ہے کہ جو لوگ جدید تعلیم کو گناہ سمجھتے تھے ان کے علاقے میں اب علم پھیل رہا ہے مگر اس صورت حال پر دوسرے علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کا اثر بھی ہوگا اس علاقے میں کیسے کیسے لوگ آباد ہیں کرامت اللہ صاحب یہاں کے باشندے اب تو یہ مختلف لوگ باہر سے بھی آ کر فرنٹیئر سے ہزارے سے کشمیر سے پھر یہ گجر قبائل ہیں نیچے سے آ کر بھی آباد ہوئے ہیں لیکن یہاں کے اصلی جو باشندے ہیں وہ تین قومیں ہیں ایک کوشین کہتے ہیں ایک جوشکن ہے ایک کمن تو اس طریقے سے یہ مکسچر جیسا ہے یہ یعنی اس علاقے میں یہ سب ملی جلی آبادی ہے قیام پاکستان سے پہلے کیسی آبادی تھی یہاں اس وقت یہ مقامی باشندے کیا کرتے تھے اپنی روزی کمانے کے لیے کچھ تجارت اور کاروبار کرتے تھے یہ لوگ پہلے اصل میں یہاں کے لوگ یہ کاروبار کرنا خاص کر تجارت وہ جب ڈگروں نے یہاں پر قبضہ کیا اس علاقے کو فتح کیا تو جو تاجر تھے دکاندار وکندار وہ ہندو ہوتے تھے تو یہاں کے لوگ پھر وہ جب چلے گئے اٹتالیس میں تو یہاں کے لوگ لوگ وہ دکانداری کرنا وہ ہندو کا بنیا کا کام سمجھتے تھے تو اس وجہ سے باہر سے یہ زیادہ تر فرنٹیئر سے آئے لوگ تو اب تو خیر یہاں کے مقامی باشندے بھی تھوڑا بہت کاروبار کرتے ہیں کرمۃ اللہ صاحب ساری دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ان لوگوں کو باقی دنیا کا بھی کچھ علم ہے ان میں کچھ سیاسی شعور ہے کیا بہت زیادہ جی بی بی سی سنتے ہیں اخبار آتا ہے ڈیلی ہے تو پڑھتے ہیں تعلیم تو کم ہے یہاں پر لیکن سیاسی شعور زیادہ ہے لوگوں میں کیونکہ یہ قبائلی معاشرہ ہے نا جی قبائلی معاشرے میں یہ سیاست تو بنیادی بچے جو پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ ٹکر ہوتا ہے تو خواہ وہ بکرہیں چراتا ہو تو سیاسی شعور میرا اپنے اندازہ میں چونکہ میں نے ناردن ریا میں سارا علاقے میں ملازمت کی ہے چلاس میں لوگوں میں سیاسی شعور زیادہ ہے کیونکہ یہاں دشمنی سسٹم انتقام کا جذبہ یہ جس طریقے سے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا جو اربوں میں مطلب سو سو سال تک دشمنیاں چلتی تھی تو یہی اب بھی یہاں پر یہی رواج ہے میں نے تو سنا ہے کہ یہاں چوری چکاری نہیں ہوتی راہ کو نہیں لوٹتے اغوا کی وارداتیں نہیں ہوتی بس اگر ہوتا ہے تو قتل لوگ پرانے پرانے حساب چکاتے رہتے ہیں اور جان سے جاتے رہتے ہیں اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہے کہ یہاں تعلیم دیر سے پہنچی باہر کی مہذب دنیا کے اثرات دیر سے پہنچے وہی چلاس میں میری ملاقات عبدالعزیز صاحب سے ہوئی جلاس میں ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں میں نے عبدالعزیز صاحب سے پوچھا کہ آپ کے تو ہوٹل ہیں اور آپ کے ٹرک چلتے ہیں آپ کے بزرگ کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ جو تھے ایک چھوٹی چھوٹی زمینداری کرتے تھے اور چھوٹا سا تجارت کرتے تھے اس زمانے میں دکانداری بالکل بامچی دکانداری کرتے تھے وہ یہ کاغان کے راستے سے راول پنڈی سے سامان لے کر اس وقت زمانے میں خچروں پہ لے آتے تھے یہ جیپوں پہ لے آتے تھے یہاں لا کے جو ہے تین مہینے جو ہے یہ روڈ کھلتا تھا یہ سامان اگر لے آتے تھے اور نو مہینے پھر جو ہے وہ, وہ تھوڑا سا سامان جو ہے بیچتے تھے پھر جو ہے روڈ جب کھلتا تھا بابو سر وہلی کا پھر جا کر پنڈی ونڈی سے جو ہے سامان لے کر اس کو بیچا کرتے تھے یہ تھا ہمارا اس زمانے کا مشغلہ ہے پھر یہ تبدیلی کیسے آئی یہ تبدیلی آ جناب علی ایوب خان کے زمانہ میں یہ روڈ جب لنک ہو گیا تو اتنی بڑی ہولناک قسم کی یہاں تبدیلی آ گئی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی زندگی میں معیشت میں جو ہے گی اس روڈ کے وجہ سے پھر ہم پاکستان کے ساتھ لنک ہو گئے باقاعدہ تو جو ہے یہاں سے جو ہے ہر قسم کی جو سہولیات تھی زندگی کی وہ ہمیں میسر ہو گئی یہ جو کراکرم ہائیوے ہے اس سے پہلے جو ہے نا، ہماری میں اب ذرا تفصیل میں جاؤں تو جو ہے نا بالکل ہم لوگ ہر وقت قحط کی حالت میں ہوتے تھے بالکل جو ہے یعنی ہم اس زمانے میں کیروسین آئل جو ہے وہ کنیسترو میں جو ہے پنڈی سے لے کر یہاں پر جو ہے یہ استعمال کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کے پاس جس کے گھر میں ایک لالٹین ہوتا تھا اس زمانے میں لالٹین جو ہے تو وہ گھر جو ہے اس زمانے میں بہت بڑے لوگوں میں شامل ہوتا تھا یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں یعنی ستوجہ سے پہلے کی جب یہ روڈ نہیں بنا تھا یہاں کھانے پینے کا کیا ہے کھانے پینے کا یہاں پر جو ہے بالکل لوگوں کی سادہ زندگی تھی جی بالکل سادہ مکی کی روٹی اور یہ سبزی جی اور بس جس قسم کی جو ہے لباس جوتے لباس جوتے بھی جو ہے بہت لوگ تو آپ کو پتہ ہے وہ چمڑے جو ہے باندھتے تھے راسپاؤں میں اور بہت اچھے قسم کے جو اس زمانے کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے لیے جو ہے جو چپلی وبلی ہوتی ہے ربڑ وبڑ کی اور یہ کپڑے وپڑے جو ہے پنجاب سے جس کے پاس کپڑا یہاں ہوتا تھا وہ جو ہے استعمال کرتے تھے جب ایک آدمی نیا جوڑا کپڑا بناتا تھا اس کے پاس جاتے تھے لوگ دیکھنے کے لیے کہ بھائی آج اس نے نیا کپڑے بنائے ہیں عجیب بات بتاؤں حفظی صاحب کہ اس زمانے میں لوگ جا کے جو ہے مبارکباد دیتے تھے اور خصوصی ٹائم پہ پہنا کرتے تھے اور دین مقرر ہوتا تھا نئے کپڑے پہننے کے لیے لوگ جا کر اس کو مبارکباد دیتے تھے کہ بھائی آج آپ نے نیا کپڑے بنائے تو اب تو اس زمانے کی فکر اور آج کی اس میں مطلب یہ آسمان زمین کا فرق آیا ہے اس روڈ کی وجہ سے یہ تو یہ روڈ اس علاقے کے لیے خصوصاً جو ہے خدا کا ایک بہت بڑا نعمت ہے اور یہ دوسری بات ہے کہ یہ اس کے علاوہ جو فوجی لحاظ ہے اس کا جو اہمیت ہے یہ تو آپ کو خود پتہ ہے یہاں کے عوام کے لیے جو اس اثرات اس نے ڈالا ہے یہ بیان سے باہر ہے بس ایک انقلاب ہے یہ روٹ ایک بہت بڑا انقلاب ہے یہ تھے عبدالعزیز صاحب میر عبد الخالق صاحب گورنمنٹ کالج چلاس کے پرنسپل ہیں اس علاقے سے خوب واقف ہیں اور ظاہر ہے کہ تعلیم کے معاملات خوب سمجھتے ہیں میں یہ جاننے کا مشتاق تھا کہ اس پسماندہ علاقے میں عورتوں کی تعلیم کا کیا حال ہے میں نے میر عبد الخالق صاحب سے پوچھا کہ شہر کے اسکول میں کیسی اور کتنی لڑکیاں پڑھتی ہیں یہاں اس علاقے میں ہائی اسکول جو ہے پہلے م... یہاں پسند نہیں کیا گیا لیکن چونکہ اکثریت یہاں کی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی بھی ہے اس لیے ان کے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے یہاں پر اب ایک ہائی اسکول قائم کر دیا گیا ہے جس کی میٹرک کلاسز میں دو یا تین بچیاں سب پڑھ رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو تین بچیاں جو ہیں یہ یہاں کی مقامی آبادی کے لیے ایک روشن مثال بنیں گی اور وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو اس بچیوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک طلبہ کا ذکر ہے اس میں بھی پہل جو ہے وہ جو غیر مقامی آبادی ہے جو ہزارہ اور کوستان سے اور دیر اور سواد کی طرف سے آئی ہوئے ہیں ان کے بچوں نے پہل کی ہے لیکن اب مقامی باشندے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر لیکچرر یہ سارے شعبوں میں پھیل چکے ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگرچہ تعلیمی رفتار یہاں سست ہے لیکن پہلی کی نسبت یہ آگے کی طرف بڑھ رہے مجھے یقین ہے کہ دوسرے علاقوں کے لوگ آئے تو مقامی لوگوں کے رہن سہن پر اثر انداز ضرور ہوئے ہوں گے میں نے میر عبد الخالق صاحب سے پوچھا کہ باہر والوں کے آنے سے اس علاقے والوں کا کیا حال ہوا باہر کے لوگ جو ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں ایک مقامی ماحول کے اندر بند پڑے ہوتے پابند تھے باہر کے لوگوں کے آنے کے بعد یہاں کے کھانے پینے میں فرق پیدا ہوا یہاں کی مقامی خوراک جو استعمال ہوتی تھی اب اس کی بجائے یہاں اکثر مقامی لوگوں کے گھر وہی کھانے پکتے ہیں جو کہ باہر کے لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح لباس یہاں کا مقامی لباس پٹو پر مشتمل ہوتا تھا اب وہ تبدیل ہو کر شلوار قمیض اور جیکٹ اور کوٹ اس قسم کی چیزوں پر آ چکا ہے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ رہنے سہنے کا جو انداز تھا یہاں کے لوگوں کا کہ وہ اپنے ایک ہی محدود کمرے کے اندر اپنی زندگی کے دن گزارتے تھے سارے خاندان والے گھر والے لیکن اب انہوں نے مکانات بنائے ہیں جس میں جدید ضروریات جو ہیں وہ ہر قسم کی موجود ہیں تو یہاں کے لوگوں پر جو اثرات باہر کے لوگوں نے ڈالے ہیں وہ انمٹ ہیں اور ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے میرا عبدالخالق صاحب پرانا زمانہ یاد ہے آپ کو وہ دن یاد ہیں جب نئی تہذیب اور نئی ایجادیں پہلے پہل ان علاقوں میں پہنچی تھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب گلگت نے پہلی سائیکل آئی تو لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ, اٹھ کے تھے اور آج گلگت میں جب ٹرک چلتا ہے اور یہاں سے ہم جب جلاس سے گلگت چار دن گھوڑے پر آتا تھا میں اور اس کے بعد جیپ میں ہمیں بارہ گھنٹے لگتے تھے اور آج ان راستوں کو جب میں شارا ایک پر ایک کار کے اندر بیٹھتے ہوئے اور ایک کیسٹ سنتے ہوئے ان راستوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ اعتبار نہیں آتا کہ کبھی ہم ان راستوں پر جیپ پر سے گزرے ہیں اس اس شرائے کراکرم نے چلاس میں اور شمالی علاقے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اس کی وجہ سے اور تین مہینے ہم کٹ تین مہینے کے بعد ہم بالکل پاکستان کے علاقوں سے کٹ جاتے تھے جب درہ اغان بند ہو جاتا تھا ڈاک بھی ہمیں نو مہینوں کے بعد ملتی تھی اور آج ہم چلاس میں بیٹھ کر صبح کا اخبار جو پنڈی والے پڑھتے ہیں وہ شام کو پانچ بجے ہم چلاس میں پڑھ لیتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں شرائے کی تعمیر کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑا تعارف ہے آخر میں مجھے یہ بتائیے پرنسپل صاحب کہ اس علاقے کے پرانے باشندوں کی زندگی میں تعلیم کا ابھی پوری طرح دخل نہیں ہے یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے نیا اور اجنبی ہے پھر اسکول کالجوں میں یہاں کے جوانوں کا رویہ کیسا ہے یہ نوجوان ذہنی طور پر کیسے ہیں میں نے ذہنی طور پر یہاں کے طلبہ کو بہت اچھا اور استاد اور تعلیمی اداروں کے کا احترام کرتے ہوئے پایا ہے اگر انہیں اچھی طریقے سے طلبا کو ایک بات سمجھا دی جائے میرا تعلق کیونکہ کالج کے کی طلبہ سے ہے مسائل اٹھتے رہتے ہیں لیکن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھی طریقے سے بحث کرتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ پھر ہماری بات مان جاتے ہیں یہ چیز میں نے بہت کم میں نے پہلے دوسرے کالجوں میں کام کیا ہے یہاں کے طلبہ میں اس چیز پر مجھے فخر ہے کہ وہ ہماری جائز بات مانتے ہیں اور ناجائز بات پر زور نہیں دیتے علم نے ان کے ذہنوں کو بدل ڈالا ہے اب ان کی زندگی کو بدلے گا اور پھر ان کی تقدیروں کو یہ نوجوان باپ دادا کے قتل کا حساب نہیں چکائیں گے سندھ کا نیلا پانی نیلا ہی رہے گا سرخرو ہوں گے تو یہ لوگ خود علم کی دولت سے مجھے یقین ہے